بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے افرل نسو میلیل کتند منجو ان وظنوا أنهم مِنَ سو ملا ہتملہ مِنْ ہائی لَمْ نست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 اے بینا رکھنے والو اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھتی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا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 یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو زلیل و خوار کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِن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 جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتے داروں اور یتاما اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے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 نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْفِرُوا نبیم نَفْسِهِ شہ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں والذین من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان یلون روبن فی الن والی نب کو بل چلو بین روبن روبن کا اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے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 ینو یو لو کسو کت انج تم نجن لہرج تم نجم وی کم اہدن ابدوں وَإِن تم سور وَإن قوتلتم لننصرنكم واللہ يشهد إنهم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں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 اور اگر یہ ان کی مدد کرے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے تم اشد محبت قوم لا ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے لاتون خم جمیان اللہ کی قرم حسن چن امی جسوم بین ہوں شدین جميعاً شتا بأنهم قوم لا يعقلون یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے لڑیں گے بھی تو قلا بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں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 ان کی مثال شیطان کیسی ہے پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بڑی اس ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے فَكَانَ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 قدمت لغد اللہ ان اللہ بما اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے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 دو دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں لو ا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 وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا چاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے تو اللہ الذي لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما میں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان سب پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں ہوں اللہ الخل له السم الحسن وہ ہوں اللہ عزیز الحقی وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے